اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنی رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چنی ہوئے بندو ہے میں سے ہے